بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صلی علی محمد محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صبح نور و شاور صبح باقی تمام سامعین خا را نگراں برادران سب کو شمس نے وافی سلامات کہتے ہیں ہمارے سلسلے 10 کتاب داوود شریف میں سے اج درس نمبر 360 اوब्लिक 3 ہے اور تین سو شروع سے لے کر ابھی تک کے دروس کی, کی تعداد ہے اور تین جو ہے اوراد فتحیہ کا درس نمبر آج تین ہے ہاں عورت فتح میں دو درس جو بطور مقدمہ اور لوگوں کو ذکر کر چکا ہوں اب یہ تیسرے درس سے اوراد ہتھیا شروع ہو رہا ہے ہاں جی تو اوراد فتھی کے حوالے سے جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اوراد فتھیا جو ہے دعی صبح کے بعد ہاں جی صبح صادق ہونے تک دعا صبح پہلے پہلے پھر صبح صادق ہونے تک صبح نلّہم دہی صبح اللہ العظیم عظیم الحمد اسططافر اللہ پڑھتے رہیں البتہ جو ہے دعوت شریف میں جو باخوش نے دعوت لکھا اس میں اسی طرح اعبارہ لکھا ہوا پھر یہ جو ہے زبحان دعائے صبح کے بعد صبح صادق تک صبح نلّہ وحم دے صبح عظیم اسطاطف پڑھتے رہیں یہ حکم جو ہے یہ اس صورت میں ہے کہ دعائیں صوفیہ کو صبح کی سنت سے پہلے پڑھا جائے اور صبح صادق ہونے سے پہلے ورنہ آج کل جو ترقی معمول ہے وہ یہ ہے کہ صبح صادق کی سنت کے بعد صبح معمول ہے کہ صبح کی سنت کے بعد جو ہے آج کل جو معمول وہ ہے صبح کی سنت کے بعد دعا صوفیہ پڑھتے ہیں پھر صبح کی فرش پڑھتے ہیں پھر فرش کے بعد اور خطیہ کو نمازی حضرات گول دائرے میں بیٹھ کر بلا نواز سے پڑھا کریں ہاں جی پھر یہ حکم ہے تو ابھی جو معمول چلا ہوئی ہے تو صبح ہونے پر جو ہے سنت اور فرض کی ادائیگی کے بعد کلمہ طیبہ اور تمجید پڑھیں ہاں جو کہ ہماروش ہے جو کہ تمام رواسم مساجد میں معمول ہے صبح کی نماز کے بعد کلمہ تمجید اور کلمہ طیبہ اور تمجید تمام نرواسی مساجد میں معمول ہے بلتستان کے میں کون کون چھوٹے بھٹے علاقے میں بھی گیا ہوں سات در سر میں خرمان اللہ ہاں پورا ہر جگہ جو ہے تمام نرواسی مساجد میں بلا استثناء صبح کی نماز کے بعد قلم طیبہ اور اورا قلم تمجید دونوں پڑھتے ہیں پھر سزے شکر کر کے پھر گول دائرے میں بیٹھ جاتے ہیں اس کے بعد پھر اوراد فتح پڑھنا اوراد فت پڑھنا شروع کر دیتے ہیں ہاں جی پھر دائرے اس صورت میں بیٹھ کر باواز بلند اللہ منظر جن ذیل کو پڑھا کر اور اس اوراد کی تشریح جو ہے متن اوراد فتح کی تشریح یعنی تشریح میں بنداخی نے جن کتابوں سے مدد لیا ہے وہ یہ اوراد فتح کی جن کتابوں سے جن تراجم سے مدد لیا اوراد فتح کے ترجمہ و تشریح جن تراجم سے استفادہ کے وہ ذیل ہے ایک دعوت صفی البادشاہ جو ہے سید خورشید عالم صاحب کا دوسرا دعوت صفین نربادشاہ ترجمہ علامہ بشیر مرحوم کا تیسرا اوراد فتحیہ ترجمہ نظیر نش بندی نذیرہ سنت کے ایک عالم دین نے ترجمہ کیا ہے اس میں صرف ترجمہ ہے چوتھا جو اوراد فتح اس میں ترجمہ و تشریح دونوں ہیں اس میں میں نے دیکھا ترجمہ وہی نظیر نش بندی کا ترجمہ بھی اس میں شامل کیا ہوا ہے اور تشریح انصر صابری صاحب کا ہے یہ بھی سنت کے علماء میں سے انہوں تصوف تصور سے ان کو لگاؤ رکھتے ہیں امیر کے سے خاص طور پر تو انہوں نے اس اولاد کی اورات فتح کی کافی حد تک بہتر انداز میں اپنی علمی صداد مداوی مطابق تشریح کی ہیں ان سے میں نے کتاب سے کیا چونکہ ابھی تک اورات فطح کی یہی ترجمہ اور تشریح اس کے علاوہ میرا دس میں نہیں آیا باقی لغات میں سے چونکہ جن بھی اس میں مشکل الفاظ ہیں ان میں سے القاموس الجدید سلجدید آل المنجد اور عربی لغاتیں مختار السیہ خالص عربی تو عربی ہے محردات راغب بیسفانی بھی عربی تو عربی ہے اور لسان العرب بھی عربی تو عربی ہے ان کتابوں سے لغت کی میں نے استفادہ کیا ہے تو اوراد فتح جو ہیں اب اس کی متن شروع اوراد فتح کا مختلف حصہ ہے ابھی میں نے پہلا حصہ حیثہ الف کہہ کر جو ہے رہنمائی کرنے والوں کو کے قریب میں جو ہے حیثہ الف سے مراد شروع استاف اللہ سے لے کر ملک الجبار ختم ہونے تک ہے یا اللہ سے پہلے پہلے تک اسفی اللہ العظیم سے لے کر ملک الجبار کے آخر تک یا اللہ و حسمہ کی بات شروع ہونے سے پہلے تک اس حصے کو میں نے حیث علیف سے تعویر کیا ہے ہاں اس کے بعد آسماء الحسنہ کی جو حصہ ہے وہ حصہ یہ بیگ سے تعویر کریں گے اس کے نواب باقی بھی مختلف حصے چار پانچ حصوں میں اوراد کو تقسیم کر کے اب لوگوں تک پہنچاؤں گا تو حصہ عالف یہاں سے شروع ہو رہا ہے ہاں جی اوراد فتحیہ کا تو اساخر اللّہ العظیم استاخر اللّہ الََََََََََ عظیم تین دفعہ پڑھیں گے پھر لا الا الضی الََََََََََََََََََََََََََََََ اللجوم وا تو ہی واس الہ توبہ تو اسی حصے کی تو پہلے توجہ کروں گا اس کے بعد بقیہ حسن کی تھوڑا تھوڑا کر کے توجہ کرتے چلیں گے انشاءاللہ تو لغات اس میں استا فرال العظیم ہے سب سے پہلے واحد متکلیم اصفیل مزارِ معرو بابِ صفح حاصل یہ صرفی ہی ہے چونکہ کچھ طلبہ بھی اس میں استفادہ کریں اس لیے میں یہ چیزیں بیان کروں اس میں استاغفرا جو ہے مادہ غفرن سے ہے اسباب ذربا سے اور اس کے معنی غفرن کے معنی طاقتیہ کے ہیں طاقتیہ عربی زبان میں تشریح ہے یعنی چھپانہ غفرون کے معنی چھپانا گناہ بخشنا یہ معنی کے ہیں غفرن کے معنی چھپانا گناہ بخشنا غفر ضم یعنی گناہ کو چھپایا گناہ کو بخشا یہ معنی ہو جاتا ہے ہاں جی اللہ کے معنیٰ کیا ہیں اللہ سے گناہ کو چھپانے اور بسنے کی درخواست کرنا استاخر اللہ کے معنی کیوں بن جائے گا استاخر اللہ جب پڑھیں گے تو اللہ سے گناہوں کو چھپانے اور بسنے کی درخواست کرنا التجا کرنا سوار کرنا عرب اب بولتے ہیں استاخر اللّہ ضم بھی یا وامن ضم بھی ان دونوں کا بھی معنیٰ ایک ہی معنی ہے ہاں دونوں کا ایک ہی معنیٰ ہے مطلب کیا ہے دونوں کا معنی یہ اللہ تعالی سے گناہ کی بخش کی گناہ اپنے گناہوں کی بخش یا چھپانے کی درخواست کرنا یستافر اللّہ عل ضم یا استافر من ضم بھی کا ایک ہی معنی ہے اس کے دونوں کا یہ ہے کہ اللہ سے گناہوں کو چھپانے اور بخشنے کی درخواست کرنا اب ہم جو دعا ہے استاخر یا استحق فاراً اس کا ماضی استاخر مظہر یس استحفاراً اسی طرح غافرہ یا غفر و غفرن کے معنی گناہ معاف کرنا استعفارہ یا سبر استعفار کے معنی گناہ معاف کرنے کی درخواست کرنا ہاں جی گناہوں کی بخش کی درخواست کرنا درخواست کرنا یا معافی کی درخواست کرنا اور لیکن غا فر یا پھر غوط کے معنی گناہ معاف کرنے کے معنی استاغ فر اسغفارا عرب جب بولتے ہیں گناہ معاف کرنے کے درخواست کرنا طلب مغرت کرنا ہاں جی اور کیونکہ بابِ استفاط جو الفسن تا صرف انفا راہ اس کے شروع میں الفسن تا کا جب اضافہ کر کے باب استفاع کے معنی اس میں جب لے گیا تو اس کے معنی میں سے ایک طلب کے لیے آتا ہے ہاں بلکہ یہی معنی مشہور بابِ سخار کا اور زیادہ تر طلب کے لیے ہی آتا ہے یہ باپ تو اللہ ہمارے دعا میں یہ استاخر اللہ اللہ عظیم اسطاخر تین دہ پڑھتے ہیں استاخر اللہ میں تجھ سے میرے گناہوں کی معافی کا طلبگار ہوں اور میں تجھ سے گناہ کی بخشش طلب کرتا ہوں یہ معنی ہے اشتا اللہ کے معنی کیا ہے اسفر اللّہ کا اے اللہ تجھ سے میرے گناہوں کی معافی کا طلب گار ہوں اے اللہ تجھ سے جو ہے گناہ کی بخشش طلب کرتا ہوں اللہ اللہ تو استاخی یہ ہے اب اس میں جو لفظ اللہ ہے اس کی توضیح یہ لفظ اللہ کہتے ہیں عربی صرف اور لغت کے محققین فرماتے ہیں یہ اصل میں الہو ہے الہو ہے پھر الن سے حمزہ جو شروع میں تھا ال اللہ حمزہ شروع سے تحیفاً حضف کر دیا المین اللہ اللہ ال نا ال, ال کا حمزہ تو ہے الہ کا جو حمزہ ہے وہ حذف کر دیا حل لفظ کو توقیف کرنے کے لیے ہلکا کرنے کے لیے پھر ال کو دوسرے لم سے ملا دیا تو اللہ ہو گیا ال الہ سے پھر دوسرے حمزہ کو گرا کر اللہ کر دیا اور اس کے مشتمن ہو میں دو احتمال اب یہ اللہ الہ کہاں سے اللہ کس لفظ سے لیا ہے اس کا اصل جڑ مادہ کیا چیز سے کہاں سے لیا لفظ اللہ جو الہ کہتے ہیں اللہ جو مادہ اللہ یا اللہ اسباب فالح یا فلو ہو تو پھر اوبیور بیمانی آبادہ ہو یعنی عبادت کیا ایک معنی یہ ہے اللہ یا اللہ <يعلح> سے ہو آبادہ ہو اور عبادت کیا کا معنیٰ دے دیں تو پھر معنی یہ بن جائے گا پھر اللہ کا معنیٰ بن جائے گا معلو یعنی معبود چنانچہ اللہ آسل ہو اللہ فعل مضدر بے معنی مفود مالو ہن یہ جو بمعنی ہے اللہ بے معنی معلو ہن کا معنی یعنی معبود معلو کی معنی معبود بس اللہ معبود کے معنی میں ہیں اس لحاظ سے جب اللہ یا اللہ سے ہو تو معلوم ان کے معنی میں ہیں اور معبود کے معنی میں اسم تجمہ یہ کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں لا الہ الا اللہ اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں معبود کا تجمہ کرتے ہیں ایک استعمال یہ ہے کہ اللہ بے معنی معبود ایک مشخص و معین معبود جس کا اینات کا رف ہے اللہ ہے ہاں جی رازق ہے مالک ہے, ہے، تربیت کرنے والا اس کا دوسرا یہ بھی احتمال دیا ہے کہ آز علی سے ہو اس کا آصن جو کہ اصل میں والی ہا یا الن سے ہو اور واؤ ہمز میں بدل کر علی یا یا ہوا ہو اور پھر اس میں مانا اور بے معنی ہو تو تہیروں نے پھر اللہ کا کیا معنی ہو جائے گا اللہ کی یعنی, اس کے مطلب یعنی اللہ کی ذات اس یعنی اس کا مطلب یہ یعنی اللہ کی ذات ایسی عظیم ذات ہے کہ جس کے کن ہیں معرفت سے کہ محقق و معرفت سے تمام معلوقات حیران و متحر ہو فلاں ایسی ذات جی عظیم ذات ہے کہ جس کے کن ہیں معرفات کہ کم احقہ معرفت سے تمام مععلقات حیران و متحر ہو اللہ کا پھر یہ یہ معنی بن جائے گا ایسی ذات ایسی عظیم ذات جس کے کن ہیں معرفت سے یعنی کہ محقہ و معرفت سے تمام معلوقات حیران و متحیر ہو اور یقیناً کائنات جو ہے اللہ کی معرفت سے حیران متعر ہے اب اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں صبح کا معرف نہ کا حقہ معرفت تو باخیر وطنوں تو خود اپنے حساب کر لے چنانچی جو ہے اکمل نو انسان حضرت حتمی مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اکثر اوقات آپ فرمایا کرتے تھے سبحان کا معرف نہ کا حقہ معرفتی کا معرفت اے اللہ تو پاک اور منازع اور بے عب ہے تیری جتنی معرفات وہاں پہچان ہونی چاہیے تھی ہاں جی وہ،, وہ ہم سے وہ ہم سے نہیں ہو سکتا ہے اور یقیناً نہیں ہو سکتا ہے تو یہ ہو گیا جناب والی اللہ کے دو معنی ایک اللہ کی معنی معبود ہاں جی اور ایک اللہ کی معنی ایسی ذات جس کی معرفت سے تمام عالم آج سے ناتوان اور لفظ اللہ اب کیا بولے لفظ اللہ ذات واجب الوجود ایسی ذات جس کے وجود لازم ہے اور واجب ہے اور اس عظیم اور اس عظیم کائنات کے خالق و مالک رب و الہ اور رازق کا علم شخصی یعنی اس کا معین مشخص نام ہے یعنی اس میں جلالہ اللہ مفہوم کلی نہیں ہے بلکہ ایک ہی معین و مشخص و معروف ذات پاک کا نامگارمی ہے جو اس کائنات کا رب ہے مالک ہے رازق ہے خالق ہے سب کچھ خود ہے اور اس میں جامع و مستجم جامع صفات یعنی اس لفظ اللہ کے اندر باقی ننانوے آسماں اس کے اندر ہے جب یہ اللہ کے ذات کے نام ہو گیا تو باقی اسما سارا اس کے صفات بن جائیں گے لہٰذا آپ نے جب یا اللہ کو پکارا یا اللہ کہا تو سمجھا آپ نے پورے ننانوے آسما کو ایک ساتھ پکارا ہے اسی لیے ہم لوگ امن تو بلّہ کے کے ایمان لاتے ہیں ہاں جی. تاکہ جب اللہ کی ذات پر ایمان لائے صفات پر ایمان خود بخود ثابت ہو جاتے ہیں. ہاں جی. تو اور یہ اللہ تعالیٰ کی اسم ذات ہے اور اس میں صفات میں نہیں ہے یہ اس میں ذات کا نام ہے اللہ کی ذات کا نام ہے صفات میں نہیں ہے اور اس اس مبارک کے اس میں ذات ہونے کی واضح دل یعنی اللہ کی ذات کا نام ہونے کی صفات میں سنی یہ صفاتی نام نہیں ہے ذاتی نام ہے اللہ کی ذات کے ناموں نے واضح دلیلی ہے قرآن پاک سمیت تمام دعاؤں اور احادیث میں یہ اسم میں جلالہ یعنی اللہ ہمیشہ موصوف واقع ہوا ہے اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں یعنی الرحمن اللّہ الرحیم اللہ یونی پڑھتے ہیں لہذا تمام 99 ننانو عضماں رحمٰن الرحیم لے کر ستارہ تک اللہ کے لفظ اللہ کے لیے صفت واقع ہوتی ہے تو شفت کسی ذات کے لیے لائے جاتے بس اللہ ذات بار تعالی کا نام ہے اور دیگر اعظم الحسن مثن الرحمن الرحیم الغفار الرضا خالق وغیرہ سب صفت واقع ہوا ہے لفظ جلالہ الن اللہ کے لیے اور یہ مبارک اسم جلال لفظ اللہ دوسرے اصماع الحسمہ کے لیے ہمیشہ موصف واقع ہوا ہے واقع نہیں ہوا ہے تو یہ اس بات کے واضح ثبوت ہے کہ یہ مبارک اسم اللہ تعالیٰ کے ذات کا نام ہے تو آگے استاخر اللہ العظیم عظیم کو معنی بڑا زبردست پرشوکت اہم عظیم الشان یہ سے مبالغہ ہے عظمِ یا عظم و عیزا من و معنی بڑا ہونا شاندار ہونا تو ترجمہ کیا بن جائے گا استاخر اللہ عظیم کا یہ بن جائے گا میں نہایت پرشوکت و عظیم الشان اللہ سے اپنے گناہوں کی باشش طلب کرتا ہوں ایک جملہ کا یہ معنی ہوگا زینگرہ میں ہاں جی کہ استافر اللہ علیہ یعنی میں نہایت پرشوکت واضح مشن اللہ سے اپنے گناہوں کی باشش طلب کرتا ہوں اس سے اپنے گناہوں کی بخش کا سوال کرتا ہوں اس سے اپنے گناہوں کی باشش کا درخواست کرتا ہوں یہ معنی ہے تو آج کے درس ہم عید اتفاق کرتے ہیں باقی انشاءاللہ یہ آگے سلسلہ چلتا رہے گا